ان نے نہیں مارا تو مجھ کو اور کس نے مارا ہے یہی تو قاتل ہے قتل کرنے کے بعد ماتم بھی شروع کر دیا ہے اگر میرے باپ کو انہوں نے نہیں مارا تو پھر میرے باپ کا قاتل کون ہے لیکن بہرحال اس سلسلے میں لوگ اپنے دلائل پیش کریں ہم اپنے دلائل پیش کریں گفتگو کی مجال ہے لیکن تعجب کی بات یہ ہے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 ید کو جو واقعہ کربلا سے اٹھائیس برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے فالد ابن ولید کو ابو ابید ابن چراغ کو طلحہ کو زبیر کو ام و عائشہ کو کوئی ان سے پوچھے اے بندگان خدا ان لوگوں کا تعلق کیا ہے جواب میں کہتے ہیں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 ان سے اس لیے وقت رکھتے ہیں کہ وہ نبی کی بیٹی ہے اور اسی لیے ہمیں صدیق سے اس لیے پیار ہے کہ ہمارے نے جلوت و خلوت میں کبھی صدیق سے جدائی گوارا نہیں کی ہے جلد! ہمارے نزدیک اصل نبی ہے اس لیے جتنا جتنا پیار نبی کو جس جس سے ہو اسی انداز سے ہم اس سے پیار کرتے ہیں ہم سدیق سے ساری کائنات میں سب سے زیادہ سلوک کوئی عقیدے میں چھپانے کی بات نہیں ہے ہم لک چھپ کے بات کرنے کے آدمی نہیں ہیں صاف بات کرتے ہیں کوئی اگر لکا چھپا کے بات کرنے والا ہے تو وہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہے جو اس کو بھی سید اس کہے جس کو ذاکروں نے سید ال بنایا اور اس کو بھی سید کہے جس کو ناٹک وہی نے بنایا ہے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے ہم تو صاف بات کہتے ہیں ہمیں صدیق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 آسمانوں کے سبر کے لیے نبی نے جبریل کو عمارت کے, کے لیے منتخب کیا اور مغیرے کے سبر کے لیے نبی نے صدیق کو عمت کے لیے منتخب کیا آسمانوں پر جبریل سے زیادہ پیارا کوئی نہیں زمین پہ صدیق سے زیادہ پیارا کوئی نہیں بات تو سیدھی ساری بغیر لوگ آسمانوں پر بھی سفر کے لیے اور بہت تھے زمین پر بھی سفر کے لیے اور اب یہ مسئلہ یاد رکھنا اس رو نبی کا اپنا گھرانا موجود تھا آپ کا طبیلہ بنو ہاشم موجود تھا آپ کا چگا باس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 یہ سارے تھے کسی کو خبر بھی نہیں دی کسی کو جانے کی خبر اس کو دی جس پہ سب سے زیادہ اعتماد تھا اس کے گھر میں اٹھا سدیق سب سے مقدس سفر کا حکم ہوا وطن چھوڑنے کا مال دولت گھرانا اپنی آواری زمین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 ہجرت کی رات کوئی چیز بھی لڑی کے پاس ایسی نہیں جو سدھی کی نہ ہو سےیا ابو بکر لوگ سنو لو. کائنات کے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا لیا لیکن صدیق کا بدلہ میرے اش والے رب کے سوا کوئی چکا سکتا ہی نہیں کون چکائے اس سے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں ہماری عقیدتوں کا مرکز ہماری محبتوں کا محبت ہمارے لیے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 ہجرت کی رات بھی علی نہیں صدیق لارے سور میں بھی علی نہیں صدیق سبر ہجرت میں مدینے تک علی نہیں صدیق رزوائے تموک کے موقع پر علی نہیں صدیق اور ایک دن آیا جب مکہ پتا ہو چکا اور نبی نے امامتِ حج کے لیے جانا تھا نہ جا سکے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 اور مدینے والے نے کہا جب کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی مسجد پاک میں آیا صحابہ کو مسکراتا ہوا دیکھا ارشاد کیا لوگ خوش ہو جاؤ قیامت کے دن محمد اسی طرح اٹھے گا اس کا دانا ہاس کے کندھے پر ہوگا کبر میں بھی ساتھ حسر میں بھی ساتھ اور کہا جب پانی پلاؤں گا تو دانے ہاشدی کے اکبر ہوگا پر بھی ساتھ کہا جب وہاں میں جنت پر دستک دوں گا پیچھے مڑ کے دیکھوں گا سیج نے میرا دامن تھاما ہوا ہے لمحے بھر کے لیے جی یہاں تو یمن میں بھی بھیج دیا باقی سارے پاس ہیں علی پاس بات کیا کرتے ہو پھر کہتے ہو حق چھینا کس نے حق چھینا ہے گلا ہے تو لا تکے وہیں سے کرو جس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی ازلاج مطالعہ سے پوچھا میری بیڈیوں میرے ساتھیوں کا عالم کیا ہے کہا آقا آپ کی بیماری سے دل گرفتہ آساب شکستہ مسجد نبوی کے سہن میں آپ کے دروازے کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں بلال کئی دفعہ کے دستک دے گیا ہے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 میرے مسلح امامت پہ اگو بکر کے سوا کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا مروبا بخر جواب ملا آکا کسی تین مرتبہ کہ پھر آسمان سے جبری لایا کہا مسلو پٹکا کر دیجیے آ سہارا لے کے اٹھے اپنے دروازے کی اپنے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 بات کہہ کے کیا کہا گے کچھ کھنکار کہ ابو بکر کو پتا چل جائے آکا کہ آکا آگے بڑھے سبور راستہ دیا سرور کائنات نے کیا کیا کہا میں نے تجھ کو اپنے مسلے پہ کھڑا کیا ہے اب تم یہ کھڑا ہونا ہے حدیث کے آگے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 مجر رجا لیا رسول اللہ ابو ہاں کائنات میں کون پیارا سدیقہ مردوں رسول اللہ فرمایا سدیکا کا باپ صدیق اور اگر چینی ہے تو پھر سرور کائنات سے پوچھو کہ انہوں نے ان سب کے ہوتے ہوئے صدیق کو کیوں امامت کے مسلے پہ کھڑا کیا ہے اور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 کہ قرآن والے نے جو کہا ہے بلک ابکت اپنا زبور امباب ذکر سہا عبادیت صالح ہم نے ضبور میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کا مالک ہم نیکوں کو بنائے گے تو پوچھو ارش والے سے کہ سدیق کے زمانے میں